سوال ہے کہ کس کس طرح کے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمروں کی کیا قیود ہیں دیکھیں قربانی تین قسم کے جانور ہوتے ہیں قربانی کے لیے اونٹ گائے بکرا اب اونٹ کے اندر اونٹ نہیں شامل ہو گئی گائے کے اندر گائے بیل بھینس یہ شامل ہو گئے اور بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ جس کی چکی ہوتی ہے پیچھے اسے دمبا کہتے ہیں اور جس کی اونٹ نما دم ہوتی ہے اسے بھیڑ کہتے ہیں اس کو مینڈا بھی کہتے ہیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے اونٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عمر پانچ سال ہو گائے بیل بھینس کے لیے شرط ہے کہ اس کی عمر دو سال ہو جبکہ بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ وغیرہ کے لیے شرط ہے کہ اس کی عمر ایک سال دمبے اور بھیڑ میں صرف اجازت ہے یعنی دمبا دمبی بھیڑ یا اس کی مونس میں صرف اجازت ہے کہ چھ ماہ کے ہوں کم از کم لیکن دکھنے میں سال بھر کے لگتے ہوں اتنے فربا ہوں کہ دیکھنے میں لگے کہ ایک سال کا ہوگا وہ بھی دور سے دیکھنے میں قریب سے دیکھنے سے قریب سے تو ویسے ہی بڑا نظر آئے گا دور سے دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور کسی جانور میں یہ اجازت نہیں ہے کہ بکرا بکری کے اندر بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو حقیقت میں چھ ماہ کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی اب اس کے اندر خصی اور غیر خصی بھی شامل ہیں چاہے خصی جانور ہے یا غیر خصی جانور ہے دونوں شامل ہیں بکرے میں خسی جانور زیادہ محبوب ہے و اللہ تعالیٰ عالم